إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله من شرور انفسنا ومن شرور خلقنا وشهده الله ما علينا ما الله رب العالمين بما يهديه الله هذه يدنا وشهده الله لا اله الله وحده لا شريك له وارسل محمدًا نبيه رسوله اما بعد إن خير العديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشبره لمعدتاتها وكل موزة البدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله ومن رشد ما ومن يعسي الله ورسوله وقال بذل الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم على محمد محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد, آل آل مجيد. سبحان الله لا ادرى إنك أنت عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحل لغة من بصاني يفطه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ودخه ودفته بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا تراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السلوك لقد تفرغوا بكم عن صلى الله عليه وسلم أقنى حرق الظلم يلفار فرميها كرتفة خیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ طریقے بہت سے آئیں گے دین کے نام پہ بہت سے طریقے بنائے جائیں گے بہت سے راستے ہوں گے لیکن تم یہ بات ضور کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے صرف اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے باقی تمام طریقوں اور راستوں کو چھوڑ دینا ہے اس لیے بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام صرف ایک ہی طریقے کا نام ہے باطل بہت سے طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے باطل کے ہزاروں راستے ہیں اور دین اسلام ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہے اور یہ بھی اللہ البارک الرزت کا ایک خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہر دور کے لیے دین ایک ہی بنایا ہے جوانہ چاہے کیسا بھی ہو لیکن ہر دور اور ہر زمانے میں ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ رہے گا لنتا جو سننا دلّا ہے تبدیل سنت الہیہ میں کوئی تبدیلیات نہیں پائیں گے وہ ایک ہی رہے گی تو بتا باطل اس میں بہت سے راستے ہوں گے بہت سے تو رکھ ہوں گے اور گریجے ہوں گے اور یہ حق و بازر میں ایک طرح کا تمیز ہے اور یہ حق کی مارک حق کی کسوٹی ہے یہ ہر دور میں ایک ہی رہے گا اسی لیے پیارے بہنگر صلی صلی حدیثی بخاری میں ہے کہ ان امرا زمرہ تعلیم جن جو الفر جہاں بدل جنت میں جانے والا پہلا گروہ پہلی جماعت ان کے چہرے چودھری کے چاند کی گروہ روشن ہوں گے ہو گئے علی قلب رجل الواحد اور ان سب کے دل ایک شخص کے دل کے ماننے ہوں گے کیونکہ ان سب کا طریقہ ایک ہی تھا جنت میں جانے والے ان کے طریقے راستے منسلک نہیں تھے سب کا ایک ہی طریقہ تھا ایک ہی توحید تھی ایک ہی سنت تھی ایک ہی رب تھا ایک ہی رسول تھا ایک ہی گریما تھا ایک ہی منج تھا تو حالانکہ وہ لوگ لاکھوں اور کروڑوں ہو سکتے ہیں لیکن جب ان کے دلوں کو دیکھا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ ان سب کے دل ایک ہی شخص کا دل ہے اس طرح ان کے منج اور طریقے میں اقسانیت ہوگی ایک ہی طریقے پر کام کر والے تو یہ حق کی ایک کسودی اور پہچان ہے حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے اس میں کوئی تعدد نہیں ہے مختلف راستے نہیں ہیں البتہ باقی میں مختلف راستے ہوتے ہیں ترک ہوتے ہیں کبھی کچھ اور کبھی کچھ مختلف داغیں ہوتی ہیں مختلف پروگرام ہوتے ہیں حق اس تعدد سے بالکل پاک ہیں یہ بات اور بہت سے قرائط سے واضح ہوتی ہے بہت سے محسوس سے واضح ہوتی ہیں مثلاً عقید توحید دین اسلام نے توحید کے تعلق سے صرف ایک لب عبادت کا حکم دیا ہے اور آپ شرک کے پروگرام دیکھ لیں ان کے بہت سے رب ہوتے ہیں بہت سی درگاہیں آستانے قبرے اور کبرے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی رب کھڑا ہوتا ہے شرک میں تاجر ہے اور توہین کے باہر ایک ہزار کی عبادت وہی معمول کے حق ہیں باقی سب مامودانے باخل ہیں وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے حاجت روائی کرنے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے جبکہ مشرقین کے پروگرام بڑے متاثر ہیں مختلف درگاہیں ہیں راستے ہیں تو یہاں بھی بحدت اور تاقت کا فرق واضح ہے دین اسلام نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے پیروی کمنس ایک ہی ہے اور راستہ ایک ہی ہے جبکہ ناحق اور باطل ان کے ہاں اطاحت کے مختلف مراکز ہوتے ہیں مختلف لیڈر مختلف امام مختلف پیرو مرشد برادریاں قومیتیں جبکہ دین اسلام ہر میدان میں آ وہ عقیدہ ہو منج ہو عمل ہو اخلاقیات ہو معاشیات ہو معاشرت ہو سیاست ہو ایک ہی ہستی کو پیش کرتا ہے اسی کی ہدایت کرنی ہے اسی کی پیروی کرنی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک واضح فرض ہے حق و بادر میں کہ حق میں ایک ہے اور باطل میں ہزاروں ہے اور حید میں ایک اللہ کی عبادت ہے اور شرک میں ہزاروں معروف ہیں جو بادل پیروی کے لیے وہی علاحی ہے جو ایک ہی ہے جو دو میں اتری قرآن اور حدیث لیکن پیغام اسی خالق اور مالک کا ہے اور اس پورے تہوار کو اللہ کی وحی کہا جاتا ہے جبکہ باطل وہ شیابین کی وحی کا پابند ہوتا ہے مختلف مقامات پر ان کی وحی ہوتی ہے اشارے ہوتے ہیں یہ بھی تعلق کراتا ہے اللہ پا کا پروان اللہ علی کے ندی یق رج نمال <سؤال> بلبی نپرحم الاب یق رجو نوربا علاقی اللہ بڑت ایمان والوں کا دوست ہے اور ولی ہے اور وہ دوستی کا حق اس طرح آزاد فرماتا ہے کہ ان کو تاریخیوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے جبکہ جو لوگ کفر کے مرتکب ہوئے جن کی مناحل میں خرابی ہے ان کا دوست تاحود ہے اور وہ انہیں نور سے نکالتا ہے اور اندھیروں میں منتقل کر دیتا ہے یہاں بھی جو سیلے استعمال ہوئے پر غور کیجیے جہاں باطل کا ذکر ہوا وہاں ظلمات ہیں ظلمات ظلمات ان کی جمع ہے کئی اندھیرے کئی تاریخی یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ باطل میں تعداد اندھیرے کئی ہیں ظلمات بہت زیادہ ہیں شکوک جو بھارت کی ان کے مناحل پر برمار ہے جبکہ اس کے مقابلے میں نور کا ذکر کیا نور واحد کے سیزے کے ساتھ دور ہی ہے ہار کی پائیداد میں جو گندا کا دہی تو بادل میں تاج ہے ظلمات تاریخیاں اندھیرے بلکہ ظلمات باہر ہوا ہاؤ اوپر چلے اندھیرے اندھیروں کی تہیں ہوتی ہیں بادل میں اور حق ایک ایسا دور ہے جو ایک ہی ہے بالکل واضح اور شریر ہے طرف تک ہوا منہار ہوا سواب مایا بھی وہ دہار میں تمہیں ایک چمکدار راستے کو چھوڑے جا رہا ہوں ایک ہی راستے ہے بڑا چمکدار جس میں رات نامی کوئی چیز نہیں ہے اس راستے کا رات بھی دن, دن ہے تو دن کیسا ہوگا بالکل واضح ایک, راستہ ایک ہی راستہ ہے ایک ہی پروگرام ہے اس میں کوئی ادھران بھی نہیں ہے اس میں کوئی جمع نہیں ہے بالکل واضح چمکدار روشن تو حق ایک ہی حقیقت کا نام ہے اور بادل کا تعطر ہے مسل احمد میں مسور اللہ کی حدیث ہے جناب عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ پہ الحمد للہ کی مجلس قائم تھی اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک شاخ کی چھوٹی تھی یہ تن کا تھا اس سے آپ نے زمین پر خط کھینچے اور صحابہ اس عمل کو دیکھ رہے پہلے آپ نے سیدھا خط کھینچا ہے پھر اس کے دائیں بائیں بہت سے کھینچے اب صحابہ مندر کہ جمبر احمد حدود کے حوالے سے ہمیں کیا علم دیتے ہیں کیا نصیحت دیتے ہیں آپ کا کوئی شر حکمت سے خالی نہیں ہے کیونکہ آپ سو لاب سے وہی وہی بھی ترجمان جو بھی دار کریں گے دین میں وہ اللہ کے وہی ہوگا اور جو فرمان فرمائیں گے وہ اللہ کی وحی ہوگا صحابہ مندر دے دے کہ ان خطوط سے یہ نمبر اسلام کیا سمجھانا چاہ رہے اور کیا نصیحت جانا چاہ رہے پھر آپ نے سیدھے خط کی طرف اشارہ کیا اور روایا کہ ہار آ ضریل یہ اللہ کا رابطہ ہے اور یہ سیدھا خط ایک ہی پھر دائیں بائیں جو بہت سے خطوط کھینچے تھے ان کی طرف اشارہ کیا فرما کے علا کل سبھی منا شیبان ان تمام راتوں کو شیطان کھڑا ہے شیطان وسن کے اعتبار سے حقیقت میں انسان ہے لیکن شیطان ہے کیونکہ جہنم کا دائی ہے شیطان بھی جہنم کا دائی شیطان کی کوشش بھی گمراہ کرنا ہے اور ان دائیوں کی کوشش بھی گمراہ کرنا ہے وہ انسان ہی ہوں گے تم جیسے تمہاری بولی بولنے والے لیکن حقیقت میں وہ شہزان ہوں گے کیونکہ ان کی دعوت سیدھی جہنل کی دعوت ہوگی اس حدیث میں بھی نبی اسلام نے پہلی بات یہ سمجھائی کہ حق ایک ہی ای چیز کا نام ہے تعدد باطل کے اندر پھر آپ آئے دل میں صفی محدت ضرور ملاقتہ میں سوچو اور ہر نفر حکومن کہ یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو یہ ایک ہی ہے اور یہ بھی احسان ہے اللہ کا کہ ایک ہی راستہ سیدھا بنایا ہے بہت سے نہیں بنائے ورنہ انسان بہت سے مبارکوں کا شکار ہوتا ہے جبکہ بادل کے راستے متاثر میں بہت سے حدود دائیں طرف پھینچے بہت سے حدود بائیں طرف گھینچے انہوں نے سارے راستے بازل ان پر انسان چڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں حقیقت میں وہ شہدان کیونکہ ان کی دعوت صحیح دیوی کی طرف نہیں ہے بلکہ ان کی دعوت جہنم کی طرف ہے اور شہبان بھی جہنم کا دائی ہے شہزان کی سیونا کرنے والے بھی جہنمی اس حدیث سے بھی بازے ہیں شریعت کا مقصد سامنے آ گیا کہ حق ایک ہی چیز کا نام ہے اور باطل میں تعطر اس ایک چیز کو سمجھنا آسان ہے ممکن ہے اس کو اختیار کرنا آسان ہے ممکن ہے جبکہ باطل کا تعلق مختلف راستے وہ ایک ایسا سیلاب ہے گرمان ہے جس میں حقیقت بازتی ہوتی اور جو جو انسان اس راہ پر کام کرو شراب مضمتین سے بھڑک جاتا ہے دور ہو جاتا ہے اب جو شراب مذہطین پر چلے گا اس کی فلم بالکل درست ہے اس کی منزل بہت ہی قریب ہے اس کا راستہ آسان پر واضح ہے اور جو شراب مضمطین سے ہٹ جائے گا بائیں گرم مڑ گیا بائیں گرم مڑ گیا اس کی فلم تبدیل ہو گئی راستہ بدل گیا اس کا سب جو جائیں رہے گا تم تو, تو اس رات مستقین سے دور ہو جائے گا وہ سمجھے گا میں دیکھیا کر رہا ہوں خوش ہو ہوگا لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے راستے سے بالکل دور ہو جائے گا یو سنی کا قول ہے کہ اور ہمارے باروین میں سے کہ کل نماز دار اہل برحر اشتہاد ہے اس دار اگر ہوا ہے ایک بغیر تھا اتنی کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے عوام سے کرتا ہے ریاضیں کرتا ہے مشقتیں کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ سمجھ رہے ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں اور اللہ کا ترک حاصل ہو رہا ہوگا لیکن نہیں اس کی تمام کر نہیں اور کوششیں اس کو اللہ سے مزید دور کر دیتی ہیں فراق مستیم سے بہتا دیتی ہیں تو فراق مستیم اور اللہ کے دین کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہی راستے کا نام ہے اس میں اتنا تعاون تعجب نہیں تعجب باطل کی سفت ہے حد کی نہیں حد ایک ہی ہے, ہے توحید ایک ہے سنت ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے تبلا ایک ہے کلمہ ایک, ایک جبکہ باطل میں تعجر بدہ ہے ان چیزوں کا نام ضرور لیں گے لیکن حقیقت میں یہ چیزیں ان کے سے ہوں منحصر لائبر لال پڑھیں گے ضرور لیکن حقیقت میں ان کا منحص کل میں سے مختلف ہوگا کیونکہ لا الہ علم اللہ دو حقیقتوں کو وعدے کرتے لا الہ کا معنی ہے کوئی معبود نہیں ہے اللہ کا معنی ہے اللہ ہی معبود حق ہے لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے ان لمبا ایک چیز کو سابق کر رہا ہے اب لوگ پڑھ سے کروں یہ کرے گا لیکن نفی کو اس بات اور اس بات سے نفی بنا لا لاحلہ کہتے ہیں کہ کوئی معرم نہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, ہے, ہے یہ تاغل ہے ان کہتے ہیں کہ ایک لمبا مارو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی تھے فلاں بھی ماربون. نفی کو اس بار کر دیا اس بات کو نفی کر لیا. تو تمہارا یہ کلمہ کہاں تھوڑا کبر ہو تو بادل میں تعتم ہی برادر کلمہ ایک نام کی حد تک ہے لیکن کلمے کے معنی کو نہیں پہچانتے حقیقت کو نہیں پہچانتے اور جو کلمے کا مقر ہے اس کی ڈس کے مفارفت ہوتی ہے اور سارے تعتم کے راستے ہیں لائے رائے اللہ کامان یہ ہے کہ ایک ہی اللہ معرم حد ہے ایک ہی راستے باقی سارے معبولان باطل ہیں جو بہت سے راستے ہیں اور محمد رسول اللہ کا ماننا یہ ہے کہ ایک ہی محمد رسول اللہ کا رسول ہے اسی کی اطاعت کرنی ہے انتباہ کرنی ہے اس کے شروعات جتنے بھی مراکز ہیں اطاعت کے وہ سارے اتاع باطل ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں تو حق سے دور کرنے والے ہیں تو اکیلے محمد رسول اللہ کا مفت داں ہیں اور لائق ہے ان کو اللہ کا سچا رسول مانا جائے اور سچا رسول ماننے کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ہر فرمان کو سچا سمجھا ہر سنت کو سچا سمجھا اور ہر فرمان اور سنگت کو سچا سمجھنے کا ماننا یہ ہے کہ آپ کو کوئی فرمان کوئی سنت جب بھی ہمارے پاس آئے جب بھی ہم دیکھیں اس کو فورا قبول کر دیں اگر قبول نہیں کر رہے تو مانو اس کو سچا نہیں مان رہے اور کسی سندر کو سچا نہیں مانگ رہے تو مانا اللہ کے درمبر کی تصدیق نہیں کرتے اور یہ بڑا ہی خطرناک راستہ ہے اور بڑا ہی حیبتناک راستہ جو بندے کی آسمت کو دبا کر دیتا ہے اس حدیث سے بھی حق کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے اور بادل کا تعطیل سامنے آتا ہے ایک اور حکم احمد جی وہ بالکل بادشری حقیقت ہے ہر ایک ہی چیز کا نام ہے اور بادل کے بہت سے راستے ہیں رسول اللہ نے شاپ روایا اس طرح سے یہود عالت قید مصوری میں مل رہا تھا بقرعت نفا میں آیا پھر تین مصوری میں مل رہا یہودیوں کے اکہتر بیچے بن گئے عیسائیوں کے بہتر بن گئے اور میری امت کے تہتر بنے یہ تحت میری امت کے تہتر فردے بنیں گے اور تہتر صرف تو نہیں تہتر اصل فردے ہوں گے ہر فردے سے کئی ایک پھوٹیں گے کئی ایک ہر فردے سے پھوٹیں گے اس طرح کا آزاد کہاں سے کہاں پہنچ جا جا جائے گی فرمایا کہ خود کو ہم فردار سب جہنم میں جائیں گے کن واحد دلوار ایک ایک کے علاوہ سب جہنم بہار سے مسئلہ اور واضح ہوتا ہے کہ باتھ روم میں کس طرح تعلق ہے کہ کم از کم تہتر فردے ہیں جو اصل کا دائزہ رکھتے ہیں ہر فردے سے کئی کئی فرقے ہو جائیں گے اور قیامت تک بڑھتے جائیں گے یوں ان کی تعداد نظاروں ہو ہے یہ تعطب جی کی علامت ہے بات ان سوائے ایک ہی وہ جنتی ہے تو ہر دماغ ایک ہی ہر گروہ ایک ہی ہر ایک ہی چیز کا نام تعلق کیا ہے کہ باقی جو کہ ہفتے فریج ہنڈمی ہیں ہمیں ان سے کوئی فروخایا ہمیں بتائیے کہ وہ ایک جماعت کو تھی جو حق پر قائم رہنے والے جو تاخیر منصوبہ ہے پھرتا ہے ہے جو مزاج پا جائے گی پرسور انسان شادی ہے کہ ماں اراغ جو وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جس پر آج میں اور میرے ہوں میرے صحافت بڑا یہ واضح ہے پروگرام بڑا واضح مند ہے اور آپ نے دو لفظوں سے حق کی تعریف سامنے کر دی ہے کہ جس چیز کی آج میں اور میرے ہوں میرے صحابرہ ہے جو اس پر قائم رہے گا وہ جنتی ہے بن کر منصوبہ ہے پھر کازیہ ہے اور کامیاب گروہ وہ ایک ہی جگہ ہے جبکہ مختلف جماعتوں کا ہونا یہ باطل کی نشانی ہے وہ ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی ان کا من ہے ایک ہی عقیدہ ہے انہوں نے اس چیز کو تھاما ہے جس کو آج میں تھامے ہوئے ہوں اور میرے صحابہ تھامے ہوں وہ کسی علاقے کے رہنے والے ہوں کوئی بولی بولنے والے ہوں کسی دور کے ہو کسی حصے کے ہو. ہوں ان کے منحر اس کے بعد میری اور میرے صحابہ کی وہ پھر جانا چاہیے ہفتہ رات کا ایک ہی اور یہ جو حدیث ہے یہ صاحب ندا ہے بڑے بڑے لوگ مناظرے کرتے ہیں مجازرے کرتے ہیں لیکن حدیث ہر بزاج کو ہر جھگڑے کو ختم کر رہی ہے بس تمہارا کام یہ دیکھنا ہے کہ نبی نژاد کس چیز پر صحابہ کی چیز پر اور یہ بات بہت ہی آسان ہے پیغمبل اسلام نے پوری زندگی کی چیز کو تھامنا اپنے ساتھوں کو کیا نصیحت نے کی بالخصوص اس دنیا سے جاتے ہوئے صحابہ نے کیا فرمایا ترقی کو امریک لن تو بندو معلوم کے حما کتاب ہوتا ہے وہ سنتی تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو رہو گے گمراہ نہیں ہوگی ایک ہمتا کی کتاب ہے دوسری میری سنت دی. یہ پوری زندگی آپ کے عتیجے کا عمل کا ہدافت کا نہیں بڑھ رہا اسی پر ہوتا رہا اور آپ کرواتے رہے حقاق کے آخر میں یہی پیغام آپ نے دیا کہ دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں حال ہی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا صحیح دست اور صحیح دامن چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ تمہیں خزانہ دے کر جا رہا ہوں ان نور خزانہ کتاب اور سنت کا قرآن حدیث کا اور یہ خزانہ ایسا ہے کہ کوئی دارش اسے ختم نہیں کر سکتا بٹھا نہیں سکتا کیونکہ اللہ ان کا محافظ ہے اور اللہ نے قیامت تک ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ جو ذمہ لے لے اس کو پورا فرماتا ہے تو پھر یہ ایک نوین مسرت ہے کہ تمہاری یہ دور اور یہ خزانہ بتے گا نہیں قیامت تک رہے گا نہیں یہ افسر ان میں جدائی بھی نہیں ہوگی شراف بھی نہیں ہوگی دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے کو آم نہ کتنا احسان عظیم ادار بڑے عزت یہ ایک ہی راستہ اس کی حفاظت ان کو ساتھ ساتھ رکھنا تاکہ شہر میں آسانی ہو کتنی بڑی طاقت کی بات جبکہ اس کے برکس باطل کے راستے پہنچتے ہیں ان میں تاقت ہے اور یہ سمجن ہے بڑا عظیم تھا حق و باطل کے باب ہیں کہ حق ایک ہی حقیقت کا نام ہے اور باطل کے بہت سے مراحل اور بہت سے پروگرام کس حدیث نے بڑی خراحت سے واضح کر لیا وہ ایک ہی حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ وہ چیز ہے جس پر پیغمبل احمد قائم تھے اور صحابہ قائم آج جو بھی خطے بن رہی یا بن چکے ہیں وہ صحابہ کے دور کے بعد بنے ہیں پیغمبل احمد کے دور میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا کیونکہ سارے فیتے شخصیات کے نام پر اس کو عار ہوتے ہیں شخصیات کے نام اور یہ ساری شخصیات صحابہ کے دور کے بعد پیدا ہوئی اور پیغمبر اسلام نے پھر کا دیا اور پاکستہ منصورہ صحابہ کے دور کو بنا دیا ہے کہ جس چیز کو صحابہ تھامے ہوئے ہیں اس کو جو بھی تھامے گا وہ ہفتے اور جن دی ہے لہذا راج جہاں ایک فیصلہ کون کھڑی ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے اور کیا بڑھانا ہے ظاہر ہے کہ یہ سارے پھر یہ سارے لیڈر یہ ساری شخصیات صحابہ کے دور کے پورا جائیے اور بےحمبل افسان نے مثالی دور صحابہ کا دور قرار دیا ہے الفاظ میں کوئی ابحان نہیں ہے بالکل واضح راستہ ہے اور بالکل دور روزگار دور والی بات ہے کوئی ابحان نہیں کوئی ہشار نہیں کوئی مشکل نہیں بات کا کام بڑا آسان ہے اگر اجلاس اگر دل نہ ہو چاہ نہ ہو دل لاہی تو اللہ کا خوف ہو بندہ یہ سمجھے گا نئے اکیلے مرنے کے بعد تمام عام بھائیوں کا سامنا کرنا ہے آج جس گروہ کا ساتھ دے رہا ہوں جس لیڈر کا ساتھ دے رہا ہوں اس کا ساتھ دنیا کی حد تک مرنے کے بعد اکیلا ہو جاؤں گا سارے سفر کے نات ہے کرنے میری قبر سے ساتھ کوئی نہیں اترے گا کیا میں میرے ساتھ کوئی نہیں دے گا تو پھر اللہ کا خوف کرے اور یہ سمجھے کہ منع میں ہاتھ کیا ہے اللہ کے درم پر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اور کیا سمجھانا چاہ ہے اور ہم کن راستوں پر کام کرتے تو حق تو بڑا واضح اور سارے بڑے عزت اپنے نشانیاں ان طریقوں سے دکھاتا رہتا ہے کہ حق اس چیز کا نام ہے جس چیز پر صحابہ کے قائم تھے اور باقی ساری ملتیں سارے سرتے صحابہ کے دور کے بعد بنے جس کا معنی ہے کہ دور صحابہ سے خالی دور اس دور میں عمل کرنے کا کی میمر کیا تھا ایک ہاتھ میں کتاب اللہ دوسرے میں سنت رسول اللہ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں تھی اور سنت رسول کے علاوہ کوئی دستاویز نہیں تھی جو قرآن کی شاعر ہو یہ دو ہی چیزیں تھیں ان میں پورا حق ہے پورا اسلام ہے پورا دین ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو قرآن والی اس میں نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے شاہم حاصل ہو لیکن کتاب و سنت میں ہر چیز موجود ہے رسول اللہ وصول ہوا سما خواہ یقینوں کے ذرا ہے اللہ خبر کہ پیزمبل اثر جب دنیا سے گئے تو انسانوں کے مسائل کو بیان کر ہی گئے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ فضان ہونے والے پرندوں کے آکام یہ بتا گیا پرندوں کے خبریں نہیں دے گئے کتنے ادین باندھے ہیں سلمان فارسی کے پاس یہودی ہوتی آئے اور مداخل کہا خود مقصدی یہ تم خود نشری حت الخرات کہ تم کتنے بھولے بھالے ہو تمہارے پیمپر کو تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے ہر تعلیم دینی پڑتی ہے حت کی استنجا کے آداب تک بھلا یہ بھی کوئی تعلیم والی چیز ہے تمہیں استنجا کے آدھار پر لوگ نہیں اور تمہارے پیمپر کو یہ سب بتانی پڑتی استنجا کیسے کرنا اور کیسے داخل ہونا ہے کیسے نکلنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کتنے سن بولے بھالے لوگ یہ جو کا مزاج ہے لیکن یہ قوم یہ حبیب قوم فاہ حق سے ساتھ جی سلمان فاضی نے فرمایا کہ ہاں ہاں واحد یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے نبی نے سہرشن بتا دی ہماری اقلوں پر ذہنوں پر کوئی جیل نہیں چھوڑی حقرق اس سنجا کی آداب بھی بتا دی تو جو نبی آداب سنجا بتاتا ہے وہ نبی عبادت اطاعت عبادت کے مرکز توحید کے مسائل ادھر کے مسائل کیوں نہیں سفائے جو کہ مرکزی سفائے تو دین میں ہر چیز موجود ہے کوئی بھار نہیں بات یہ کہ ہم نے فاصلے بڑھا ہے محض خود ساتھ تعلق باد کے ساتھ خود ساختہ صرفوں کے ساتھ خود ساتھ لیڈروں کے ساتھ جگہ اسلام نے بالکل حضرت بارے کر دی بہتر فرقوں کی خبر دی فرمایا کہ سب جہنم ہنگمی سوائے کی جو زندگی ہے اس کی شناخت کیا ہے اس کی احساس کیا ہے وہ اس چیز پر قائم ہوں گے اور رہیں گے جس پر نیا میرے صحابہ آئے وہ اللہ کے جنمبر کے دور میں کیا تھا کسی تقریب شخصی کا کوئی وجود نہیں تھا کوئی سلسلہ نہیں تھا کوئی باقری پروگرام نہیں تھا طریقہ کے نام کی کوئی شرارت نہیں تھی تصدف کے, کے نام سے کوئی باطل مذہب نہیں تھا حقیقت اللہ کی بہت حدی کتابیں سنر پیارے جنمبر کے حمل پیارے جنمبر کے فرانے صحابہ کہتے نبی اسلام ہمارے ساتھ ہوتے اللہ کی بڑی گزرتی آپ کی سانسیں بھاری پڑ جاتی اور پسینے جھون جاتے ہم یہ سمجھ لیتے کہ وہیں پتہ رہی ہے پھر ہم صرف اشتہار بنتے کہ اللہ کے جنم پر اس وہی بھی جلاوت فرمائیں گے جدید چلے جاتے آپ اس کی جلاوت فرماتے اس وہ کو ہم سنتے پھر شرابا اشتیاق ہوتے کہ ہمارے پیارے جلم پر کیا عمل کرتے ہیں وہ عمل اس وہی کی ترجمانی ہوگا پھر اللہ کے جگبر کے عمل کو دیکھتے تمر قرآن مکمر عمل ہم نے قرآن اور قرآن پر عمل اکٹھا ہی سیکھا جائے تاکہ اندر علم عمر ہمارا جمییرہ ہم نے علم عمل اکٹھا ہی سیکھا علم کیا ہے اللہ کی بہین عمل کیا ہے پیارے جمبر کے سندر اور پیارے جمبر کا عمل ساتھ ساتھ حاضر حاصل کیا یہ زندگی کا مرکز ہے مشہور ہے صحابۂ گرام کی اور پیگمبرمایا کہ 73 فرقوں میں جو فرقہ ناجیہ ہے جنتی کی وہ ہے وہ اسی کی کا حامل ہوگا کوئی بولی بولنے والا ہو کسی رنگ کا ہو کسی قوم و نسل کا ہو لیکن مر جل کر ایک ہی ہوگا اسی چیز کو تھامے رہے گا جس پر صحابہ نے براما کا منہ آسانی اور دور جیسا ہوگا باقی سارے فرق بعد کے مضبوط میں آئے ان کے قائدین بعد سے بنے ان کے آئیمہ بعد سے بنے یہ سارے صرف بعد کے فرتے ہیں ہمیں نسک العین طے کرنا چاہیے اللہ کے خوف کے بنیاد پر اللہ باغ کا قربان ہے یا ہی وہ حضرت رامن ان تما حجا قربان ہے اے ایمان والوں اگر تم صحیح بار میں اللہ کا خوف پیدا کر اور وہی حیبت نہ ہو کسی چیز کی حیبت نہ ہو صرف اللہ کا خوف ہو اللہ کا خوف تمہارے دل میں گھر کر جائے اور نہ کسی کا خوف ہو نہ کسی کی نارج ہو اور نہ ہی کوئی کمر ہو اور نہ ہی کسی تحسب کے اثر سے اللہ کا خالص خوف دامنگیر ہو جائے یہ جاننا تم فرصان حکم اللہ بہار ان باطل فرقوں اور حق میں جو خوش ہے تمہیں سمجھا دے گا اور سجھا دے گا باطل آپ کے بہت ہیں اور انسان اس میں اگر پھنس جائے تو وہ عجیب ان بھوٹ بہنوں کا شکار ہو جائے گا دیکھا لیکن اگر تمہارے دن میں اللہ کا خوف اور نقوہ اخلاص ہو اور دین فہمی کا جذبہ ہو اور تم ایک ظاہر مندر کو سیدھا کر دو تو اللہ کے ممبر نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہو تمہارے دن ان دو چیزوں کی طرف ہو جائے تو اللہ روز فرقان دے, دے دے گا فرقان کروانا حق اور باطن کے سارے پروگراموں میں فرق تمہیں سلجھا دے گا اور سمجھا دے گا تم پر یہ بات وادے ہو جائے گی یہ باد کیا ہے اور کیا کچھ ہے کون کون اور ہات کیا ہتوارے کون یہ بات بڑی وادے ہو جائے اور وادے کیوں نہ ہو صحیح بخاری کے گلیب سے فرشتے نبی علیہ اشد کے بارے میں فارغ دین کرتے ہیں دنیا جاگ رہی اور ونمبر اقدام سو ہے فرشتے سب کو چھوڑ کر ہزار ونمبر کے پاس آ گئے اوپر دیکھ, دیکھ, رہے دیکھ رہے دی بھی تھے ارد ہفتہ بھی تھے اجلا سہایا بھی تھے سب کو چھوڑ کے اللہ کے گرمبر کے پاس آ گئے اور کہا کہ ادھر کا ہوا فراہ اس کی مثال دھیان دو اس کی مثال کیا یہ سب کو شور ہے اس کی مثال دھیان دوسرے بشتے نے کہا یہ تو شور آیا ہے ہم مثال دھیان کر بھی نہیں تو, تو فائدہ کیا ہوگا کہا کہ یہ شور آئے لیکن اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی آنکھوں کے ساتھ سوتے دل کے ساتھ نہیں سوتا یہ اللہ کے گرمبر کی نیند کا تمیت ہے امبیال سوتے ہیں تو آنکھوں کے ساتھ ہوتے ہیں دل جاگتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے خاص میں اللہ کا پیغام آ جائے. تو دل جاگ کر ہو اس پیغام کو ضرور کر لے اس کو یاد کر لے اپنی امت تک پہنچا دے تو جو مشال بیان کرو گے اس میں نبی تک پہنچنے کی دل جاگ رہا ہے مثال بیان ہوئی کہ ایک بادشاہ گھر بناتا ہے اس گھر میں دفتر خان سجا دیتا ہے اور پھر ایک بھائی کو بھیجتا ہے کہ سارا پروگرام موجود ہے آگی شان گھر تیار ہے اور دسترخوان بھی چنا جا چکا ہے انور خان کے جینتے ہیں ایسی ایسی جینٹ ہے کہ تمہاری سوچ بھی ان تک نہیں پہنچی ہوگی دائن کو بھیجا کے جاؤ پروگرام بالکل بادی اور کھل ہے دروازے کھلے ہیں ورژن ہیں جا کے داغ دو کہ لوگ گھر تیار ہے تمہارا گرم صرف چلنا ہے اس میں داخل ہونا ہے جب داخل ہو جاؤ گے دسترخان سامنے ہوگا بس بیٹھ جاؤ اٹس کرو کھاؤ پیو موجیں کرو اس اور کوئی کار نہ ہو اب دائن دعوت دی جس نے اس دائی کتاب کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہوا جو گھر میں داخل ہوا اس کو خان نظیب ہو جائے گا اور جس شخص نے اس دائی کتاب کو قبول نہ کیا وہ کب گھر میں داخل نہ ہو سکے گا اور جو گھر میں داخل نہ ہو سکا وہ کبھی اس خان پر نہیں بیٹھ سکے مثال بیان ہوگی ختم ہو گئے فرشتے لگا اس کی تعریف کیا ہے اس مثال سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں گھر بنانے والا ہے گھر کیا ہے دفتر خان کیا ہے دائی کون ہے دعوت سے کیا مراد ہے اب فرشتہ اس کی تعبیر بیان کرتا ہے کہ بادشاہ اللہ عمل ہے جو گھر بنانے والا ہے اور گھر دین اسلام ہے دفتر خان جنگ ہے اور دائی محمد ہے سلو صلی اللہ دعوت موجود ہے بالکل کھڑک بھلا اور آشکارا بالکل فافر روشن اور چمکدار جس میں راج نام کی کوئی جین نہیں اس کی رات کے دن ہے تو دن کیسا ہوگا اب کس شبد میں خوش نظیم نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں آ گیا یعنی مسلم نکالے بن گیا اسلام میں داخل ہو گیا اور جوش اسلام میں داخل ہو گیا دستر خان خان میں موجود ہے اس پر بیٹھے گا کھائے گا اور پیے گا اور وہاں سے کبھی نہیں ہٹے گا کوئی قانون اس کو وہاں سے اٹھا سکے گی مستفیف جنگل میں موجود ہے اور کبھی وہاں سے نکالا نہیں گا ہر دہرا ہر جمعہ اس کا بہاروں میں گزرے گا جو نمبر آگے گزرے گا نیم سے بڑھتی جائیں گی اور کوئی کمی نہ ہوگی رسول اللہ اعظم کا فرمانے کے جو شخص جنگ میں سب سے آخر میں ظاہر ہوگا اگر وہ خواہش کرے کہ سارے جنگتی ہمیشہ کے لیے میرے ہی مہمان بن جائیں اور اپنا مہمان بنا دے ان کو اس آخری شخص کا تو اس کی نیم سے کبھی ختم نہ ہوگی وہ زیاد سے کرتا رہے گا اور نیم بڑھتی رہے گی پل بہار نعمت ہے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جس گرہوں نے صرف اس داڑی کے دعوت کو قبول کیا حالانکہ داڑی بہت ہوں گے دعوت دینے والے بہت ہوں گے لیکن اس نے کسی کی دعوت کا کار نہیں دھرا اسی کسی کے کی دعوت کو قبول کیا طریقے بہت اس میں دیتے ہوں گے کسی کے طریقے قبول نہ کیا اس داڑی کے تریسل قبول کیا ظلمات بہت ہوں گے وہ بھٹکا نہیں بلکہ ایک ہی ظلم کو استعمال کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہوگا دسترخوان پر بیٹھے گا ہمیشہ یہاں موجود رہے گا اور جس شخص نے اس دائی کسان کو قبول نہیں کیا بلکہ کس کی دعوت کو قبول کیا ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں صحابہ نے پتہ نہیں پوچھا کہ بہتر راستے کیا ہے ان کو لیڈر کون ان کے امام کون ہے ان کا کیا تعارف ہے ان قائدین کی کیا تعریف ہے پتہ نہیں پوچھا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دائی کے دعوت کو قبول نہیں کیا کس کو اللہ نے بھیجا کس کو قبول کیا کس کو مزید قبول, قبول کر لیا ہمیں اس سے کوئی فروکار نہیں تو وہ شخص کبھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا اور جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا وہ کبھی اس طرح سے برابر نہیں بیٹھے گا اور کبھی جنت کو حاصل نہیں کر پائے گا یہ جی اس مثال کی تعریف ہے فرشت و نکاح سن لو لبے لباس خلاصہ اس دین کا نجوڑ محض حاضر زندگی حاضر سیرت حاضر کائنات مر اث محمد فرض اصبات رفا محمد فقط رس اللہ جس نے اس سوئے ہوئے انسان کی جس کا نام محمد ہے سل اللہ رسم ہدایت کر لی اس نے اللہ کی ہدایت کر لی اللہ کی محبت کو پا اس کی رضا کو پا اور جس شخص نے اس کی نافرمانی کی محمد صلی اللہ کی نافرمانی کی فقط ر صلاح اس نے اللہ کی نافرمانی کی محمد الفرقم بین الفرخ اب لوگوں نے فرق محمد صلی رسلم ہے جو باتیں راستے ہیں اور کا راستہ ہے جو نماز ہے رول ہے ان میں فرق کون کرے گا تمغل کیسے پیدا ہوگا محمد حسن کے ذریعے نمازیں لوگ پڑھتے ہیں مختلف طریقوں سے صحیح نماز کیا ہے غلط نمازیں کیا ہے فرق کون کرے گا محمد رسول اللہ صدم توحید و شرک کے لحاظ سے مختلف راستے ہیں ایک طرف توحید ہے دوسری طرف شرک کی بہت سے ضرورتیں ہیں اور لوگ اپنے شرک کو توحید سمجھتے ہیں فرق کون کرے گا حسیقی توحید کیا ہے اور شر کیا ہے یہ فرق محمد و رسول رسم کریں گے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے یہ فرق اللہ کے جنم کریں گے تو اس کے بعد کیا وضاحت چاہیے بات تو بالکل واضح ہے اس نثال نے پورے مسئلے کو اشارہ کر دیا ہے حق کیا ہے حق کا مزاج کیا ہے حق کی بنیادیں کیا ہیں اور باطل کیا ہے باطل کے راستے کیا ہیں باطل کے تحت کیا ہے اس کی کچھ نہیں کیا ہے. بلکل ہیں بالکل پروگرام سارا باتیں ہے بس اللہ کے جنم پر مسلمت وہ فرقین ہے وہ شخصیت ہے جو ہم کو باطل میں تمیز کرتی ہے اور اہل حق تو ہے بادل کو جدا کرتی ہے بس یہی ایک منہج ہے اور پھر سوچ کا پروگرام ہے تو بات یہ ہے کہ باطل کے مختلف مطلب رائے ہیں حق ایک ہی ہے بالکل سہل بالکل واضح بالکل سیدھا سیاح کے مستقل سیدھا راستہ کوئی پیش و فن نہیں اور کوئی اس میں مور نہیں ہے سیدھا راستہ ہے بالکل راستے پر چل رہا ہے شہادت و عاصت کی اثاث ہے اور پیدمبل اخلاق اسلام کی محبت ہے اللہ کی رضا ہے اور یہ حقیقی جنگت کا پروگرام ہے فرقۂ راشیہ کی اثاث ہے پاکہ منصورہ کی اثاث ہے جنگتی گروہ کی بنیاد ہے تو یہ حق کی شناخت کسوتی ہے جو بالکل واقع ہے اس میں کوئی بہان نہیں ہے کسی کو اختیار کریں سمجھیں اپنائیں اسی کتابت کو عام طور پر, پر اور پیش کریں اور اللہ سے توفیق کی صدا کرتے رہیں اپنی سے اس کو وہ قائم رکھے میرے دوستوں اور بھائیوں ایک انسان بہت نصیب ہو جائے اور وہ کسی وقت رفت کے دردے اپنے کو جڑھا لے غافل ہو جائے اور کسی چہت سے دور ہونے کی وہ کو کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو پھر پھیل سکتا ہے باطل کی طرف اور ناہد کی طرف زرالت کی طرف رسول اللہ الحمن کی حضیت ہے کہ اندر کو دوں گا بین الاسبراہیم میرا فادر الرحمان جو بلکہ حاقعی سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو گنجوں کے بیچ میں ہے اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے لیکن ایک چیز میں گارنٹی ہے دلوں کی استقامت کی دلوں کے ثبات کی کہ ایک شخص مہیا کر لے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے کتاب کتابوں سمندر کے ساتھ وفاداری کی کیونکہ کی کی کی کی پیارے کہ نم نے دن لن دل لو مات مسکم نے ہمارا کتابوں میں اسنت کہ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو گے جہاں گارنٹی دے دی کہ تم ہاتھ پر قائم رہو گے دن نہیں پھیلا جائے گا تو پھر آخر ہونے کا کیا جواز ہے غفلت کے پردوں کو کیا کیجیے اور پوری کھلی آنکھوں سے مصیبت کے ساتھ جانداری کے ساتھ کتاب اور سنت کے مرض کو سمجھیں اور تھان لیں پکڑ لیں تبصر اختیار کر لیں ہاتھوں سے نہیں بلکہ دڑھوں سے تاکہ گرست اور پکی ہو جائے اور پوری توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ غفلت کو دور کرتے ہوئے اور کبھی غفرت محسوس کریں یہ پردے محسوس کریں تو پھر کوئی کام کرے جو پہلے پہ نمبر کیا کرتے تھے صحیح مسلم میں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ان نمر و جوہار وغیرہ اصل بھی وہ انفر کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل پر بھی غبار آ جاتا ہے پھر میں فوراً بیٹھ جاتا ہوں اور استفار شروع کر دیتا ہوں اور سو بار استفار کر کے اٹھتا ہوں ہمیں کتنا استفار کرنا چاہیے اور کس طرح اس پردوں کو کیا کرنا چاہیے کیا اس کی ضرورت پر اہمیت ہے بڑا حوث نظر ہے اللہ تعالی حق پر قائم رکھے اس کے سامنے اور ثوابے رہتی دنیا تک موت تک موت, موت بھی حق پر آئے فراغ مستیم پر آئے موت کے آئے یہ گھڑی ہو کہ صحیح بخاری ہمارے دینوں پر ہو کہ صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کو ہم سمجھ رہے ہوں سن رہے ہوں عمل کا جذبہ عطیل حضرت آمدن کو منہجن یہ پورا پروگرام شامل ہے ہار رہے ہمیشہ کے لیے صحت ہو مرد ہو سفر ہو حضر ہو خوشی ہو غمی ہو کتاب و سنت کے دامن نہ جھوٹے منہج حق ہے اگر یہ قائم ہے تو موت کا قائم ہے اسی پر موت ہے یہ بڑی بہترین موت ہے بلا بلسلم اللہ سے توفیق کی صدا ہے اللہ باز توفیق صدا پروادیں حق پر قائم رکھے جو بادل راستے ہیں سے بچنے کی پوری پوری کو ہم تمام مریضوں کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے اللہ رحم سب کو صحت کے کام آزاد کروا دے اور شفا عادل آزاد کروا دے اور کچھ ساتھی مختلف پریشانیوں کا شکار ہے اللہ ان سب کو عاقع دے اور سب کو برکت فضل سے بھر دے اور پریشانیاں دور فرما دے یہ آج جو اعلان پیش خدمت ہے یہ بڑا اہم ہے ناڑکانہ سندھ کا ایک مرکزی شہر اور وہاں اللہ کے فضل وقت سے پہلا مدرسہ قائم کر دیا گیا ہے اللہ کے فضل و پرف سے مساجد ہیں ساتھی ہیں لیکن دعوت کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے دعا کی کمی تھی اور یہ علاقہ بہت ہی اس لحاظ سے بنجر ہے کہ وہاں علماء بہت کم ہیں بلا نظر ہوئی تھی اس علاقے کے کسان نکراتی آئے ہمارے باہر میں پڑا فارغ ہوئے اور وہاں جا کے ادارہ قائم کر لی ہے اور ادارہ کام ہماری نگرانی میں ہو رہا ہے دہم دلّا یہ ایک ادارہ قائم ہو چکا ہے بت قائم ہو چکی ہے جو ضرورت ہی دیرین ہے. وہ پوری ہو چکی ہے اب فصل آج تک پہنچایا جا رہا ہے ظاہر ہے ادارے وسائل سے چلتے ہیں ان کو بہم پہنچائیں آپ بہت افزائی فرمائیں ساتھی موجود ہیں جمعے کے بعد آپ تعاون کیجیے کہ صاحب صدقہ جاریہ ہوگا ان شاء اللہ این پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایک حرف کوئی پڑ گیا آپ کے اس تعاون سے جب تک وہ حرف چلتا رہے گا ایک سے دوسرے تک دو سے سو تک سو سے ہزاروں تک اس وقت تک اس کا ادر آپ کو ملتا رہے گا اس ایک حرف پر عمل ہوگا اس کا سواب آپ کو ملے گا جب تک پائے میں کو ادر ملتا رہے گا یہ ایک معمولی کام نہیں بلکہ غیر معمولی کام ہے اس میں آپ شریف کو تعاون کریں تاکہ اس ادارے کی تشکیل اور بنیاد میں آپ کا نام لکھا جا سکے اللہ باقی صدا فرما دا اور قبول فرما دا. ان الحمدللہ نحمده ہو ونستغفره ونعوذ من شرور تو من سید لا عماری نہ وأشهد أن محمد رفله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور مهدفاتها وكل مذهب بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد ضعفنا ومن يأصل الله ورسوله فمضل ضلاله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما فبارض على إبراهيم ففي ألا آل إبراهيم إنك مجيد الله مبارض على محمد ففي ألا محمد كما فارض على إبراهيم ففي ألا آل إبراهيم وإنك مجيد ربنا لا تؤاملنا إن نسينا أو وضعنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقض لنا به فعف عِنَّا بحصِرْ لَنَا برحنا. أنت لولا ناقصر على قوم الكافرين ربما أفرغ لكي نصبرن سبق ذقضامنا بنصر على القوم الكافرين اللهم أنزل الإسلام اللهم أنزل النفر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم ضحض من آرغ محمد صلى الله عليه وسلم ولا وجعلنا منهم ربنا تقبل منا من تصبر أعليك وتبعلينا إنك أنت تواب الرحيم برحمه الله يا رحم الله الرحيم وصلى الله على النبي